وَبِالْيَسْنَادِ الْمُتَصْلِمِنَّا إِلَى الْإِمَامِ الْبُخَارِيَّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَرَضِيعًا هُوَ نَفَعْنَا بِعُلُومِهِ قَالْ بَابٌ إِذَا رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا هممم عن الأعلم وهو زياد عن الحسن عن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ یہ باب اس بیان میں کہ کوئی آدمی سب سے پہلے ہی رکو کر لے حسن بصری کہتے ہیں ابو بکرہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز میں پہنچے ایسی حالت میں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقو میں تھے تو انہوں نے رکو کر لیا اس سے پہلے کے صف تک پہنچے ہیں پس اس کا تذکرہ حضور سے کیا گیا تو ارشاد فرمایا اللہ تیری حرص میں اضافہ کرے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا حدیث کا ترجمہ مطلب ابھی سمجھاتے ہیں پچھلے ہفتے درس کینسل ہوا تھا معاف کرنا چونکہ دارالعلوم میں احتکاب ختم ہو رہا تھا اور آخری شب تھی تو اس لیے وہاں حاضری دینا ضروری تھا اس لیے جانا پڑا اور آج بھی کینسل ہوتا ہوتا بچ گیا میں نے کہا نہیں یار جانا ہے ہم سفر میں گئے تھے آج دوپہر ہی پہنچے حضرت نے ہم کو پورٹوگل بھیجا تھا تین دن کے اعتکاف کے لیے وہاں اپنا مدرسہ ہے تو وہاں جمعہ سنیچر اتوار تین دن وہاں ہو کر آئے اعتکاف کیا بیس بائیس بچے پانچ اساتذہ کے ساتھ اللہ اللہ کیا ذکر فکر کیا دعائیں مانگی اور در آس پاس میں قربو جوار کی مسجد میں بھی پروگرام ہوا اچھا رہا ہم کو بھی اچھا لگا الحمدللہ للہ ویسے وہاں کو ویدر اچھا نہیں تھا بس یہاں جیسے ہی تھا سردی بھی بہت تھی برف نہیں تھا لیکن سردی بہت تھی دریا کنارے ہے ٹھنڈ بہت تھی مجھے تو بہت لگتی تھی کوٹ پہنے رہنا پڑتا تھا ہیٹنگ بھی نہیں ہے گھروں میں اور انسولیشن بھی نہیں ہے تو پوری رات ہیٹر چلانا پڑتا ہے تو کچھ نیند ہے میں نے کہا پتا نہیں وہ لوگ بےچارے سردی ہیں. وہاں سردی نہیں پڑتی ہے اب کے وہاں بھی کچھ زیادہ ہی سردی پڑی ہے بہرحال تو یہ رہا ہمارے ایک دوست مولو صاحب کی یہاں بیٹے کا عقیقہ تھا اس میں بھی شرکت کی ذرا عقیقے کے متعلق انہوں نے کچھ بیان کروایا تو اس پر تھوڑا سا بیان کر دیا تو الحمدللہ اچھا پروگرام رہا بہرحال یہاں حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نماز کے ابواب بیان کر رہے ہیں پیچھے آمین کے ابواب بیان کیے تھے اور ہم نے سمجھایا کہ آمین اگر چہ ذرا قدر آواز سے بھی کہہ سکتے ہیں جائز ہے مگر افضل یہ ہے کہ آہستہ سے آمین کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول اور اکثر اوقات آہستہ سے آمین کہنے کا تھا کبھی کبھار حضور نے زور سے بھی کہا ہے اس کا ہم انکار نہیں کرتے لیکن اکثر اوقات حضور نے آہستہ سے کہا ہے اور آہستہ کہنے میں خوشو ہے اس لیے آہستہ سے کہی جائے یہ ابوا پیچھے بھی کی ہے اب امام بخار رحمت اللہ علیہ ایک اور باب بیان کر رہے ہیں اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے آیا ایسی حالت میں پہنچا کہ امام صاحب صف میں چلے رکو میں چلے گئے ہیں تو اس کو کیا کرنا چاہیے صف میں آ کر جوائنٹ ہو اللہ اکبر اللہ اکبر پہلی تکبیر تحریمہ کی کہے اللہ اکبر اور اس کے بعد دوسری تکبیر رکو کی کہے اور رکو میں چلا جائے یہ صحیح طریقہ ہے اگر کسی نے صرف ایک تکبیر کہی اور رکو میں چلا گیا تو وہ تکبیر تکبیر تحریمہ سمجھی جائے گی کیونکہ تکبیر رکو صرف سنت ہے تکبیر تحریمہ فرض ہے تو ایسا سمجھیں گے اس نے وہ تکبیر تحریمہ کہی اور رکو میں چلا گیا اس کی اس کی ابتدا جو ہے وہ صحیح ہو جائے گی وہ نیت کر لے کہ میں نے تکبیر تحریمہ کہی اور رکو میں چلا گیا بعض مرتبہ جلدی میں ایسا ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اس کو فوراً چلے جاتے ہیں تو یہ طریقہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہے پھر تقبیر رکو کہے سنا پڑنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس وقت تو امام کا رکو پکڑنا ہے اگر بعض آدمی اس وقت ا کے لمبی نیت کرنے بیٹھتے ہیں ہوں عیشانی چار رکعت نماز پڑھوں ہوں آئی امام نہ پچھاری گا مو کرنے کہ اتنے میں تو امام صاحب بھی اٹھا لیتا ہے تو یہ طریقہ نہیں وہ رکو پکڑنا ہے تاکہ آپ کی رکعت مس نہ ہو تو اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر فورن چلے جاؤ تاکہ رکعت آپ کی شاکر مل جائے خیر یہ تو صحیح طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کہہ صف میں جوائن ہونے کے بعد تقبیر تحریمہ کہہ کر دوسری تقبیر رقو کی کہہ کر انسان رقو میں جاوے یہ ہے اگر کوئی ایسا کرے کہ ذرا ایک دو صف پیچھے سے ہی اللہ اکبر اور پھر جک جائے اور چلتا چلتا آگے جائے تاکہ اس کو یہ لالچ ہے کہ میری نماز میری رقع جو ہے نہ چھوٹے تو اس کا کیا حکم ہے اس کو امام بخاری رحمتہ اللہ اس بات میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو کیا ہوگا حدیث پیش کردی کی ایک صحابی سے ایسا ہوا تھا تو حضور نے ان کو صرف اتنا کہا کہ تم حریص تھے کہ میرا رکو مل جائے اس لیے تم نے ایسا کیا تو یہ نیک کام کی ہرس کرنی چاہیے اچھا کیا تم نے لیکن نیکسٹ ٹائم ایسا مت کرنا اب جو ہے یہاں امہ کے درمیان اختلاف ہو گیا حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو اس کی نماز ہوتی نہیں ہے اس کو صف میں جوائن ہو کر نماز پڑھنا پڑے گا یہ نماز میں جوائن ہونے کے سلسلے میں ہے کہ جہاں بندی ہوں صف میں نماز پڑھنی ہے اگر کوئی سب سے ورے پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو صف کے اندر جوائن ہونا پڑے گا تو نماز ہوگی یہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی رائے ہے اس بنا پر امام احمد یہ فرماتے ہیں اگر کسی نے ایسا کیا کہ پیچھے رکو کیا اور پھر آ کر کے جوائن ہوا اس کی نماز فاسد ہو گئی کیونکہ جب اس نے اللہ اکبر کہہ کر پیچھے رکو کیا تو وہ اکیلا پیچھے ہو گیا اب جب وہ چلتا چلتا بھلے آ کر کے صف میں جوائن ہو گیا لیکن اس کی, کی پیچھے یہ شروع کرنے کی وجہ سے اس, کی اس کی بسم اللہ ہی غلط ہوئی لہذا باقی نماز بھی اس کی غلط اور نماز فاصد یہ امام احمد بنحم الرحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے باقی تین ام یعنی امام ابو حنیفہ امام شافری امام مالک رحمت اللہ علی ہما فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جو پیچھے سے آگے جوائن ہوا ہے رکو کی حالت میں یہ دو حال سے خالی نہیں یا تو بہت پیچھے ہوگا اور مسلسل چلتا چلتا آیا ہے تب تو اس کی نماز فاصد ہے کیونکہ نماز میں جس طرح کھانا پینا منع ہے اور اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو مسلسل قدم اٹھا کر چلنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز میں چلنا پھرنا درج نہیں اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے تو یہ چونکہ بہت پیچھے رہا اور پھر مسلسل چلتے چلتے آیا اس لیے اس کی نماز اقتدا صحیح نہیں ہوئی بسم اللہ غلط نماز فاسد اس کی اگر اس نے یہاں آ کر دوبارہ کر لیا تو ٹھیک ہے لیکن چونکہ اس نے پیچھے نماز فاصد لیکن ایک دو صف کا مسئلہ تھا ایک آت صف کا اور اس نے پیچھے رکو کیا اور مسلسل قدم اٹھائے بغیر ایک قدم یوں رکھا دوسرا یوں رکھا اور تیسرا آگے سب میں رکھ دیا یعنی تسلسل کے ساتھ کنٹینیوس واکنگ نہیں ہوا ہے تو اس کی اقتدا صحیح ہو گئی نماز اس کی ہو جائے گی یہ حضرات امثلا کی رائے ہے جمہور علماء یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں نماز میں مسلسل قدم اٹھا کر چلنا جائز نہیں ہے ایک آدھ دو قدم اٹھانے کی اجازت ہے جیسے مثال کے طور پر آپ کے اگلی صف کے اندر کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ چلا گیا پیچھے تو پیچھے سے آدمی ایک قدم یوں بیچ میں رکھے اور دوسرا اگلی صف میں رکھے اور اس خلا کو پور کر دے تو اس کی گنجائش ہے یہ ہو سکتا ہے تاکہ کوئی بھی اس جانتے نہیں ہے تو اب جانتے نہیں تو آپ جانتے جائے نہیں مسئلہ بتا دیا نا اگر کسی کا اگلی صف میں ٹوٹ گیا یا آپ کے بازو میں سے کسی کا ٹوٹ گیا اور آپ ایک قدم یوں ہٹا کے اس کے ساتھ بازو والے کے ساتھ لاسٹ میں تھے تو اس کے ساتھ ذرا ادھر ہٹ گئے تو اس گنجائش ہے یعنی ایک دو قدم اٹھانا جائز ہے مسلسل قدم اٹھا کر کے چلنا یہ مفصد ہے اصل میں لوگ ایسا اس لیے نہیں کرتے کہ لوگ کہ نماز میں چلنے سے نماز ٹوٹی ہے تو میں اگر مسلسل چلتا رہا تو ٹوٹ جائے گی لیکن مسلسل چلنا تب جب کئی قدم مسلسل اٹھائے کنٹینیو لیکن ایک قدم یوں اٹھایا اور دوسرا قدم وہاں رکھا تو اس میں گنجائش ہے چل جاتا ہے کہاں نماز ٹوٹ جاتی ہے حرمین شریفین میں ایسا بہت ہوتا ہے چونکہ حرمین شریفین میں بہت سی جگہیں خالی ہوتی ہیں تو صف کہیں بند گئی ہے تو آگے سامنے جگہ خالی ہوتی ہے ادھر نماز شروع ہو گئی ہے تو آگے والا آجمی اور آگے جاتا ہے تو یہ ادھر سے چل کر ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر نماز شروع کہاں کی تھی اور پہنچ جاتا ہے کہیں اور تو اس سے نماز پڑ جائے ہی نماز کی حالت میں اس طرح قول باندے ہوئی یوں چون چلتے رہنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے ایک دو قدم کی گنجائش ہے لیکن زیادہ چلنے کی گنجائش نہیں ہے. تو گنج حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی ایسا کرنا نہیں چاہیے لیکن اگر کسی سے ایسا ہو گیا تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی نماز صحیح ہو جائے گی اور سمجھئے کہ دہرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگرچہ اس نے بہت سی مرتبہ بعض چیزیں مکرو ہوتی ہیں نماز میں لیکن نماز ہو جاتی ہے تو یہاں کراہیت آئی لیکن نماز فاسد نہیں ہوگی نماز اس کی ہو جائے گی وہ استدلال کرتے ہیں اس حدیث سے کہ ابو بکرہ القفی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے پہنچے حضور رکو میں تھے انہوں نے صف کے ساتھ جوائن ہونے سے پہلے رکو کر لیا اس کا تذکرہ حضور سے ہوا تو حضور نے فرمایا ابو بکرہ اللہ حرص میں اضافہ کرے لیکن آئندہ ایسا مت کرنا اب یہ آئندہ ایسا مت کرنا اس کی کیا معنی ہے اس کی تین معنی بیان کی ہے ایک کے بیان نمبر تو ایسا پیچھے پیچھے رکو کر کے پھر چلتا ہوا آگے آئے نمبر دو بعض کہتے ہیں آئندہ نماز کے لیے بھاگے بھاگے مت آنا نماز کے لیے دوڑنا اور بھاگنا یہ منع ہے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ادا و قیمت سلاد فلا تھا اطوحا ون تم تصاؤ و اطوحا والم سکینہ فما ادرک تم فسلو وما فاطا کم فم جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز کے لیے بھاگتے بھاگتے مت آؤ بلکہ ایسی حالت میں آؤ کہ سکون اطمینان سکینہ کو لازم پکڑو اور جو مل جائے وہ پکڑ لو جو چھوٹ گئے قزا کر لو اگر رکعت چھوٹ بھی گئی تو بعد میں پڑھ لو لیکن یہ کہ اس طرح کہا ہوا ہو ایسی حالت میں آ کر کے جوائن ہونا یہ منع ہے اور بلکہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں بھگا بھگا آیا اور نماز شروع ہو چکی ہے اس کا سانس چڑھ گیا ہے تو بجائے نماز میں جوائن ہونے سے پہلے امام احمد فرماتے ہیں وہ بیٹھ جائے تھوڑی دیر ذرا بیٹھے سانس اس کا سکون آ جائے ساکین ہو جائے پھر کھڑا ہو کر نماز میں شامل ہو امام احمد ابن حنبل کی رائے ہے اگر امام ابو حنیفہ ایسا نہیں کہتے امام صاحب تو کہتے ہیں وہ فوراً جوائن ہو سکتا ہے لیکن امام احمد کی ہاں یہ ہے کہ اگر سانس چڑھا ہوا ہو ہاف رہا ہو تو بیٹھے سانس کو ٹھنڈا کرے پھر نماز میں شامل ہو بہر حال یہ سمجھئے کہ حضور نے یہ جو کہا کہ نیکسٹ ٹائم ایسا مت کرنا اس کے معنی یہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم نماز میں بھاگے بھاگے مت آنا نمبر تین بازا یہ کہتے ہیں دوبارہ ایسا مت کرنے کے معنی یہ ہے دوبارہ آئندہ نماز میں دیر سے مت آنا کہ تو بہت دیر سے آیا نماز پڑھنے کے لیے جلدی آنا چاہیے سب لوگ جلدی آ گئے تھے تو اکیلا کیوں دیر سے آیا آئندہ دیر سے مت آنا نماز کے لیے جلدی آنا یہ اس کے معنی ہوا مراد لیے گئے ہیں پورٹگال میں ہوں گئے تھے وہاں ہمارے احمد کا, کا, کا انتقال ہو گیا بہت عرصہ پہلے تو ان کو بیٹھے بیٹھے ہم یاد کر رہے تھے تو اس میں میں نے کہا کہ احمد کاکا کی عجیب بات تھی میں جب فرسٹ ٹائم یہاں آیا تھا اس وقت وہ کہتے تھے کہ الحمد میری پینتیس سال سے تکبیر اولا نہیں چوٹی تھرٹی فائیو سے تکبیر اولا نہیں گئی ہمیشہ مسجد میں پہلے آدمی وہی اذان دیں وہی اقامت کہیں اور امام نہ وہ ہو تو وہی نماز پڑھا دیں اور کام کاج کیا تھا ان کی ایک لانڈری تھی تو وہ کرائے پر دے رکھا تھا اس میں نوکرانی آتی تھی وہ کام کاج کرتی تھی امر کا کا جا کر کے دیکھ بھال کرتے رہتے تھے نماز کا ٹائم ہو تو بہت سویرے مسجد میں آ جاتے تھے پینتیس برس سے تقبیر اولا نہیں گئی تو وہ مولوی اختر کہنے لگے کہ ہاں اور کسی اور کی تقبیر اولا اس طرح جائے تو امر کاکا کا بہت ناراض ہوتے تھے ہم تو چونکہ مولوی ہیں مدرسے سے کبھی کبھار لڑن سی ٹاؤن جانا ہوتا تھا ان کو مدرسے میں رہتے ہیں، وہ تو دور ہے بیس منٹ کی ڈرائیو ہے تو کبھی ہم وہاں لڑوں شیروں جاتے اور مسجد میں گئے تو عموماً لیٹ ہوتے نماز میں دوڑے دورے جاتے نماز کے بعد احمد کا کا ملتے تو یوں سر ہلاتے مولوی صاحب یوں نہ چالے نہ چالے, چالے مولوی صاحب ایسا نہیں چلے گا مولوی صاحب جلدی آیا کرو نماز پڑھنی ہے تکبیر بھی کے ساتھ پڑھو لیٹ کیوں آتے ہو تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہماری مسجد میں بھی ایسے کوئی چاچا ہونے نہیں ہے مولوی صاحب ایسا نہیں چلے گا جو اصلاح کرنے والوں کو آنے والوں کو کہ بھائی ایسا نہیں چلے گا جلدی آیا کرو تاکہ وہ لوگوں کو ذرا تمبی ہو ایسا کوئی نہ کوئی تو بڑا ہونا چاہیے جو ذرا اصلاح کرے اور کہے کوئی کہنے والا نہ ہو تو سب ڈھیلے ہو جاتے ہیں لیکس ہو جاتے ہیں الحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں صحابی کو کہا کہ دیکھو تم دھیر سے آئے آئندہ ایسا دھیر سے مت آنا اور سمجھیے کہ جلدی آنا نماز پڑھنے کے لیے یہ دوسرے معنی بیان کی گئے ہے آگے حضرت امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے یہ بھی سمجھ میں آیا زادک اللہ حرصن سے کہ انسان کو خیر کا حریص رہنا چاہیے کہ مجھے خیر کہاں سے حاصل ہو جی ایک تو ہے دنیا کی حرص دنیا کی حرص جو ہے مضموم ہے پیسہ دنیا دولت اس کی ہرس نہیں کرنی چاہیے لیکن آخرت کے لیے خیر کی حرص نیک کام کی حرص یہ تو کرنا چاہیے نیک کام میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے نیک کام میں بھاگنا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے کہ شاید میری کوئی نیکی اللہ قبول کر لے کوئی کار خیر کی توفیق ہو جائے اس لیے جتنا ہو سکے کرنا چاہیے اس کو سمجھئے کہ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بھائی ہرس جو ہے تو وہ ہونی چاہیے کار خیر کے لیے یہ چاہتے تھے کہ میری نماز جو ہے وہ حضور کے ساتھ میری رکت مل جائے اس لیے بچارے دوڑ دوڑے دورے آئے تھے اور سب میں شامل ہو تھے اصل میں ہیومن نیچر ہے اللہ پاک نے قرآن میں کہا وہ خل قل جولا, انسان پیدا ہی ہوا ہے جلد باز تو ہم لاکھ بھی کہیں لیکن بہت سی مرتبہ بھگائی جاتا ہے رہا نہیں جاتا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ابھی تو روح حلق میں اتری تھی اور پھر یہاں نیچے آئی تھی کہ جھٹ سے بیٹھ گئے تھے ابھی روح کے نیچے پاؤں میں اترنے کا بھی انتظار نہیں کیا تب اللہ نے کہا کہ انسان بہت جلد باز پیدا ہوا ہے چاہتا ہے جلدی جلدی میں کھڑا ہو جاؤں ابھی روح کو اترنے کا بھی ویٹ نہیں کیا تو انسان کا یہ ہیومن نیچر ہے کہ وہ ذرا ہیسٹی ہے جلدی جلدی سب کام کرنا چاہتا ہے اس لیے یہاں ابو بکرا بھی جلدی جلدی اور سب میں شامل ہو گئے حضور نے کہا کہ بھائی ذرا آئندہ احتیاط کرنا اور مت کرنا آگے امام بخاری کہتے ہیں بابو اتمام تکبیری فی الرکوع رکوع رکو کے اندر تکبیر پوری کرنے کے بیان میں دل میں ہوتی ہے یعنی دل میں پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں یہ نیت ہے جب ہم کو پتہ ہے کہ میں عشاء کی نماز پڑھنے آیا ہوں تو نیت ہے وزو خانے سے ہی ہماری نیت ہے کہ میں عشاء پڑھنے پڑھنے جا رہا ہوں زبان سے نیت کرنا یہ زبان سے بولنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے دل میں ہونا یہ ضروری ہے تو بعض لوگ آ کر کے زبان سے وہ تلفظ کرتے ہیں اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ زبان سے بولنے کا کیا حکم ہے علم نے کہا ہے مباح ہے جائز ہے یا مستحب ہے بعضوں نے کہا استحباب کے درجے میں ہے تاکہ زبان اور دل میں موافقت ہو جائے ذہن پورا فوکس ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ اب کہہ کہ کے نیت باندھ لیتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ان سے خود ہمارے ساتھ ابھی ہوا آج ہم آئے سفر سے تو سفر میں چونکہ وہ تھکان ہوتا ہے تو ظہر تو ہم نے ایئرپورٹ پر پڑی پھر گھر آ کر کے اثر پڑی تو وضو کر کے مسلّے پہ کھڑے ہوئے نیت باندھ لی رکو بھی کر لیا سیدھا بھی کر لیا پھر میں سوچ رہا ہوں میں نے کیا پڑھا ہے تو باز اللہ سلام پھیرا میں نے یہ دو نفل ہو گئی دوبارہ پھر نیت کر کے پوری توجہ کے ساتھ پھر نماز پڑھیں تو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں اس کو نیت کہتے ہیں اور زبان سے بولنا یہ علماء نے مستحب لکھا ہے تاکہ انسان کی توجہ پوری مرکوز ہو جائے اور اس کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں تو یہ نیت کا حکم ہوا زبان سے نیت کرنے کا حکم ویسے دل سے نیت کرنا تو فرض ہے رکن ہے لیکن زبان سے بولنا یہ صرف مستحب ہے اب تکبیر تحریمہ یہ تو رکن ہے تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز شروع ہوتی ہی نہیں ہے تو تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع ہوگی اس کے بغیر نماز شروع کرنا صحیح نہیں اگر کوئی شخص اس طرح جیسے مسئلہ یہاں یہ کہ اگر کوئی آیا اس نے صرف ایک تکبیر کہہ دی اس میں یہ نیت کر لی تقبیر تحریمہ اور پھر رکو میں چلا گیا تو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی کہ وہ تکبیر تکبیر تحریمہ رکو میں جانے کی جو تکبیرات تو تکبیرات انتقال ہیں یہ فرض نہیں ہے یہ سنت ہے رکو سجدہ کی تکبیر سمیع اللہ علی من حمیدہ یہ رکن نہیں ہے یہ سب سنت ہے تو اگر اگر سنت چھوٹ بھی گئی تو ثواب کم ہو جائے گا لیکن نماز صحیح ہو جائے گی یہ میرے کہنے کا مطلب بات واضح ہو گئی یہ بھی سنت ہے کان تک ہاتھ اٹھانا بھی سنت ہے فرض نہیں ہے فرض نماز میں فرض تکبیر تحریمہ قیام رکو, سجدہ اور قائدہ تحیات کے بقدر بیٹھنا اور ایک اور چیز چھوٹ رہی ہے ہاں قرع یہ چھ چیزیں فرض ہیں تو تقویز تحریمہ قیام قرات رقو سجدہ اور تشہود کے بقدر بیٹھنا یہ چھ فرض ہیں ان میں سے اگر کوئی نہیں ہوا تو نماز فاسد باقی کچھ واجبات ہیں وہ چوٹ گئے تو سدے سہو سے نماز ہو جائے گی اور باقی تریپن سنت ہیں وہ چوٹ گئیں تو ثواب گھٹ جائے گا لیکن نماز ہو جائے گی کم ملے گا ثواب پورا 100 نہیں ہنڈریڈ پرسینٹ نہیں سیونٹی پرسینٹ سکسٹی پرسینٹ ففٹی پرسینٹ ثواب ملے گا جتنی سنت چھوڑیں گے اس کے حساب سے جواب گھٹے گا لیکن یہ کہ نماز ہو جائے گی تو یہاں پر بحث یہ ہے کہ کوئی آدمی آیا اور اللہ اکبر کہہ کر رکو کے اندر چلا گیا اور سمجھیے صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ دو دفعہ اللہ اکبر کہے پہلا تکبیر تحریمہ کا اور دوسرا رکو میں جانے کا لیکن اگر جلد بازی میں ایک دفعہ بھی کہہ دیا اور نیت کر لیے تکبیر تحریمہ ہے نماز اس کی ہو جائے گی بہرحال آگے چلیے بابو اتمام تقبیر پھر رکو اسی لیے امام بخاری آگے کہہ رہے ہیں رکو میں تکبیر پوری کہنے کے بیان میں یعنی رکو میں تکبیر جاویں تو مکمل اور پوری تقبیر کہنی چاہیے ادھوری نہیں ہونی چاہیے حضرت شیخ نور اللہ قد فرماتے ہیں اصل میں یہاں ابو داود شریف میں ایک روایت آ گئی کانن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يتم تو امام بخاری اس پر رد کرتے ہیں مطلب یہ ہے کہ رکو کی تقبیر کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رکو میں جاتے ہوئے تقبیر کہنا سنت ہے کوئی ایسا نہ کرے کہ یوں ہی رکو میں چلا جائے یوں ہی کچھ بولے بغیر صدہ میں چلا جائے جب نماز پڑھ رہا ہے اکیلا پڑھ رہا ہے امام پڑھا رہے ہیں تو امام کو چاہیے کہ رکو میں جاتے ہوئے تکبیر ہے تقبیر جو ہے وہ کہے اسی طرح مسلی کو چاہیے کہ تکبیر کہے تو نفس تکبیر کو ثابت کرنا مقصود ہے نمبر ایک نمبر دو حضرت شیخ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے امام بخاری کا مقصد یہ بتانا ہو کہ پورے انتقال میں تکبیر ہونی چاہیے ایسا نہیں کہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر بول دے اور پھر رکو میں جائے اسی طرح آگے بابو اتمامی تکبیر فی سجود آ رہا ہے وہاں بھی حضرت شیخ ای فرماتے ہیں کہ بھئی اللہ اکبر تکبیر تحریم سدے میں جانا ہے تو اللہ اکبر کھڑے کھڑے بول دیا پھر سدے میں جاوے تو یہ طریقہ غلط ہے بلکہ اللہ اکبر سجدہ ر تکبیر کہتے ہوئے جھکنا چاہیے تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جانا چاہیے یہ اتمام التقیر ہے ہو سکتا ہے امام بخاری کے دونوں مقصد ہوں کہ تکبیر بھی ثابت کرنا ہے اور تکبیر کو کھینچنا تاکہ دوسرے رکن کے پہنچنے تک تکبیر جاوے اس کو کہنا چاہتے ہیں فتح و رحیمیہ میں حضرت مفتی فتاوہ محمودیہ میں حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فتویٰ ہے ان کا کہ بھائی تکبیرات انتقال میں اصول یہ ہے بہتر یہ ہے کہ جس رکن سے منتقل ہو رہا ہے وہاں سے شروع کرے اور جس رکن میں جا رہا ہے وہاں پر ختم کرے تاکہ پورے انتقال میں تکبیر جو ہے شامل رہے یہ سمجھے کہ افضل طریقہ ہے کوئی فرض واجب نہیں بہتر طریقہ ہے جیسے عموماً امام صاحب جب رقو میں جاتے ہیں رقو سے اٹھتے ہیں سدے میں جاتے ہیں سدے سے اٹھتے ہیں تو اللہ اکبر ذرا کھینچ کر بولتے ہیں اس کی سمجھئے کہ ہو سکتا ہے امام بخاری اس کو ثابت کرنا چاہتے ہوں اس کے لیے حدیث پیش کر رہے ہیں حد ثنا عن الواثی عن اب ان عن, عن عمران ابن حسین قال صلی بالبصرتی فقال ذکرنا ہذا الرجل صلاةً کنا نصليها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکر انہو کان یکبرو کلما رفع وکلما وضع عمران ابن حسین نے بصرہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہو کے پیچھے نماز پڑھی نماز کے بعد کہنے لگے اس آدمی نے ہم کو حضور کی نماز یاد دلا دی بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سر اٹھاتے یا سر رکھتے تو تقبیر کہتے ابو ہرا بھی کہتے ہیں سولاً بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو وریرا لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو جب جب بھی جھکتے یا اٹھتے تو تکبیر کہتے پھر نماز سے فارغ ہو کر کہتے بے شک میں تمہارے اندر حضور کی نماز کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والا ہوں حضور اسی طرح سے نماز پڑھایا کرتے تھے اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ جہ سے پہلے خلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بارہ سال خلیفہ رہے اور وفات کے وقت ان کی عمر 82 ٹو کی تھی تو حضرت عثمان چونکہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو اپنے شدید بڑھاپے کی وجہ سے بعض مرتبہ روکو میں جاتے ہوئے یا سجدے میں جاتے ہوئے یا سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر آہستہ کہتے اور بہت زور سے نہ کہتے اور وہاں مائک سسٹم کو تھا نہیں کہ سب کو آواز سنائی گئی یہاں تو مائک سسٹم ایسا ہے کہ امام صاحب سبحان رب العظیم ذرا سے آواز سے کہتے ہیں وہ بھی پوری مسیح سنتی ہے حالانکہ اس میں امام صاحب کو احتیاط کرنا چاہیے ورنہ گڑبڑ ہو جاتی یہ مائک سسٹم خطرناک ہے کوئی مہمان آ گئے تو مہمان بڑے بوڑھے مولانا صاحب تھے تو وہ این نماز مغرب کے وقت آ گئے ہاں پہ ہاں پہ بےچارے مسجد میں گھسے بوڑھے آدمی ان کو مسلح پہ کھڑا کر دیا پڑھاؤ امام صاحب نے نماز پڑھائی تو دو رکت نماز پڑھا دی تیسری رکت میں کھڑے ہو گئے تو پتا کہاں ذہن ہوگا تو کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ و زور سے پڑنا ذرا آواز کے انہوں نے لقمہ دیا سبحان اللہ تو او ہو یہ تو میں نے تیز پڑھ لی نمازی میں نماز فاصل ہو گئی تو ساری نماز بھی ٹوٹ گئی کی وہ دوبارہ نماز پڑھانی پڑی تو یہ سمجھیے کہ ذرا سی آواز کے ساتھ نکل جانے سے وہ سارا پول کھل جاتا ہے دوسرے بھی سب سن لیتے ہیں کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں تو اس میں خطرہ ہے نماز فاسد ہونے کا کیونکہ سری نماز میں سر واجب ہے جیسے جہری نماز میں جہر واجب ہے یعنی فجر مغرب عشاء میں زور سے پڑھنا واجب ہے اور زہر اور عصر میں آہستہ سے پڑھنا واجب ہے تو اگر کوئی امام نماز ظہر میں اثر میں ذرا آواز سے پڑھو سمایا ہوتا مستاق وحنکل نس اللہ اول وتین سب کو سنائی دے تو وہ سرکار وہ تو جہر ہو گیا جب جہر ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی تو اس لیے امام صاحب کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو سمجھئیے کہ بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ چونکہ بہت دھیمی آواز کے ساتھ تکبیر کہتے تھے تو بعض لوگوں نے کیونکہ زمانہ جب بہت گزرتا ہے تو لوگ سمجھنے لگتے ہیں یہی صحیح ہے تو بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ بھئی یہ صحیح طریقہ ہے کہ صرف رکو میں جاتے ہوئے تقویر کہنا ہے اٹھتے ہوئے نہیں کہنا ہے کیونکہ جاتے ہوئے سنائی دیتی تھی اٹھتے ہوئے سنائی نہیں دیتی تھی ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ سب اٹھ رہے ہیں تو سب اٹھ جاتے تھے دیکھا دیکھی تو وہ سمجھ یہ کہ حضرت عثمان کے اخیر دور میں ایسا ہوا تھا ابھی بھی وہاں میں تھے جو پڑھایا تو وہ جمعہ میں جس مسجد میں جمعہ پڑھا رہے تھے وہاں کوئی عرب حبشی محزن تھا تو اس نے اذان میں کہا حیال سلاد حیال سلاد تو میں نے پھر وہ جو امام تھے ان ان کی اذان کی قامت صحیح کرو سلا سلاد کیوں کرتے ہیں وہ تا پر جب وقف ہو تو وہ ہو جاتی ہے تو حیال سلاحیال سلاح بولنا چاہیے تو تا پر جب وقف وہ ہاں بنتی ہے تو سلاد نہیں سلاح بولنا چاہیے تو اس کو ذرا برا بھی لگا پڑے برا لگے اس کو لوگ پھر صحیح سمجھنے لگیں گے بھئی یہ عرب ہے یا سلاد بولتا ہے تو سلاد صحیح ہوگا تو یہاں بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے بڑھاپے کی وجہ سے تقبیر آہستہ کہتے تھے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا تھا یہی صحیح ہے صرف جاتے ہوئے تقبیر کہنا ہے اٹھتے ہوئے نہیں اور بعض دفعے کہنا ہے بعض دفعے کوئی ضروری نہیں ہے تو یہ سمجھ رکھا تھا حضرت عثمان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز ذرا اونچی تھی تو وہ نماز پڑھاتے تھے تو ساری تکبیر برابر زور سے کہتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو بسرا میں حضرت عمران ابن حسین نے ان کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے کہا یہ صحیح نماز ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح زور سے تکبیر کہا کرتے تھے یہی صحیح طریقہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بعد مروان بن حکم حضرت معاویہ بھی آہستہ آہستہ کہنے لگے تھے تو اس لیے ان حضرات نے اس پر رد کیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے رد کیا کہ بھائی کیا تم آہستہ آہستہ تقبیر کہتے ہو تقبیرات انتقال جو ہیں امام کو زور سے کہنی چاہیے کہ پوری مسجد کو سنائی دے کسی کو شبہ نہ ہو ہر جگہ آواز پہنچنی چاہیے یہ ان حضرات نے سمجھایا امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ یہی کہتے ہیں کہ تکبیر کہنی ہے اور تکبیر صحیح طرح سے کہنی ہے اب مہشی کہتے ہیں یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بھائی تقبیر میں حروف جو ہیں وہ پورے پورے ادا ہونے چاہیے تقبیر کے حروف کھا نہیں جانا چاہیے ہو سکتا ہے کوئی آدمی تکبیر کا کچھ حرف کھا جائے اور آدھا سنائی دے آدھا سنائی نہ دے تو اس لیے کہا کہ اتمام ال تقبیر پوری تکبیر جو ہے وہ سنانی چاہیے اور سب کے کان میں آواز پہنچنی چاہیے اسی طرح کا باب آگے بھی باندھا ہے باب اتمام فی سجود سجدے میں بھی جاویں تو تکبیر مکمل اور پوری کہنی چاہیے اس کے لیے متعارف ابن عبداللہ شخیر کی ابن الشقیر کی حدیث پیش کرتے ہیں صلی تو خلفا علی ابن بی طالب ان جو پیچھے گزری مترف کہتے ہیں میں نے اور عمران ابن حسین نے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھی وہ جب بھی سجدے میں جاتے اور سجدے سے سر اٹھاتے تو زور سے تکبیر کہتے اور دو رقط سے اٹھتے تو بھی تکبیر کہتے جب نماز پوری ہوئی تو عمران ابن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ اس آدمی نے حضور کی نماز یاد دلا دی حدثنا عمر بن اسی طرح کی حدیث اکرما سے منقول ہے فقال او نہیں ہے وہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ام میں نے مقام ابراہیم کے پاس مکہ شریف میں ایک آدمی کو دیکھا وہ تکبیر کہتے تھے ہر جھکنے کے وقت اور ہر اٹھنے کے وقت اور جب کھڑے ہوتے اور جب نیچے سر رکھتے میں نے ابن عباس کو کہا انہوں نے کہا کہ کیا یہی حضور کی نماز نہیں ہے حضور کی نماز یہی تو تھی تیری ماں نہ رہے یہ زجر کے لیے ہے کہ بھی کو پوچھنے کی چیز ہے سمجھنا چاہیے तुझको کہ یہ صحیح طریقہ ہے یہی صحیح طریقہ صحیح ہے یہ آدمی جو تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے جیسا کہ محشی نے نقل کیا ہے آگے باب التکبیر اذا قام من السجود اسی طرح کا باب ہے سجدے سے اٹھتے وقت بھی تکبیر کہنے جائیے اکرمہ کہتے ہیں صلید خلف شیخ بمکہ فکبر سنتین وعشرین تکبیرتا فقلد لبن عباس انہو احمق فقالت سخیلتک ام سنت ابن قاسم صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مکہ شریف میں ایک شیخ کے پیچھے نماز پڑھی انہوں نے نماز میں بائیس تکبیر کہیں تو میں نے ابن عباس سے کہا کہ یہ سمجھ ہیں تو ابن عباس نے مجھ کو کہا کہ تیری ماں تجھ کو روے یہ تو ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہیں وہ نہ سمجھ نہیں تو نہ سمجھ ہے یہ شیخ ان ابو حری رضی اللہ عنہ تھے، جیسے پہاڑی کی روایت میں وارد ہوا انہوں نے بائیس تکبیریں کہیں دو رکعت نماز میں گیارہ دفعہ اللہ اکبر ہوتا ہے اور چار رکعت نماز میں بائیس دفع اللہ اکبر کہا جاتا ہے ایک تو تکبیر تحریمہ ہے پھر رکو میں جانے کی تکبیر پھر سمیع اللہ علیہ کہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن پھر سدے میں جانے کی تکبیر تو تین ہو گئی سدے سے اٹھنے کی تکبیر چار ہو گئی اور پھر دوسرے سدے میں جانے کی تکبیر پانچ ہو گئی تو یہ پانچ اور پھر اٹھنے کی تقبیر چھ اور پھر رکو کی پھر سدے کی سجدے سے اٹھنے کی سجدے میں جانے کی سجدے سے اٹھنے کی کل گیارہ ہو گئے تو دو رکت میں گیارہ تقبیر ہوتی ہیں چار رکت نماز پڑھائی تھی اس میں بائیس تقبیریں ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بائیس مرتبہ اور ہر ہر انتقال پر تقبیر کہتے ہیں تو ابن عباس نے اس کی تصحیح کی اکرما کی کہ انہوں نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے اور وہی صحیح نماز کا طریقہ ہے آگے بھی انہو سمیع رضی اللہ یقول بس باپ پورا ہو رہا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوقب رحین یقول سم وسمی جلوس ابو حریر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے تو جب کھڑے ہوتے نماز شروع کرتے تو تقبیر کہتے ہیں پھر جب رکو میں جاتے تو تکنیل کہتے ہے پھر جب سیدھے کھڑے ہوتے رکعت سے رکو سے تو سمیع اللہ علوم حمیرہ کہتے پھر کھڑے کھڑے ربنا لقل حمد بولتے پھر جب جھکتے تو تکبیر کہتے پھر جب سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر جب سدے میں جاتے تو تکبیر کہتے پھر سجے سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے پھر پوری نماز میں اسی طرح کرتے یہاں تک کہ نماز کمپلیٹ ہو جاتی یہاں تک کہ آپ دو رکت کے نماز کے بعد کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت بھی تقبیر کہتے تھے یہ گویا کہ روایت کے الفاظ ہیں آگے دوسرا باب آ رہا ہے وضع الاکف علی الرکب پھر رکوع کے رکو کرنے کا طریقہ کہ اس میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھنا ہے تتبیق نہیں کرنی ہے اور رکو کے کچھ ابواب اس کے بعد شروع رہے ہیں खरे खरे قیام کے جو ابواب تھے وہ پورے ہو گئے قراءت کا باب آیا اور اسی طرح سے امین کا باب آیا اور پھر اسی طرح سے یہ نماز میں جوائن ہونے کا باب اگیا اگے رکو کے ابواب آ رہے ہیں پھر سم اللہ و کے پھر سجدے کے انشاءاللہ اگے اللہ نے چاہا سبحان اللہ نستغفرك ونتوب إليك اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن بين ما شئت من شيء بعد اللهم صلي على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسلوك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل هدا یا امین فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما ہمارے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما پوری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما ہر خیر سے ہمیں مالا مال فرما ہر شر سے ہمارے حفاظت فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو بلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما شرکا دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد نے ایک ہیں تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه يجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا رحم الرحمين بسم اللہ الرحمن الرحیم بلّی الرحمن الرحیم بلّی الرحمٰن الرحیم بلّی ملا...